والو اپنوں کے سوا غیروں کو رازدار مت بناؤ تمہارے فساد اور تباہی میں کثر میں کمی نہیں چھوڑے ہیں. لہذا وہ جو کچھ ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے تباہی ہے شری مکت ہے کہ او جڑے اور بڑے سگریٹ کی ڈبی لیا ہی یاد کیمجس پوری دنیا دن فیلائی کھڑے نے موٹر وی ٹال پلازا رابی والا بورڈ لگا رہا ہے کہ کہ ہر چھ سیکن میں تمباکو نوشی سے ایک موت واقع ہو گئی آدھا شمار کھڈے نے چوبی گھنٹے ہیں ہزار چار سو بندہ بن گیا ایک طرف چوہد ہزار چار سو بندے نو 24 گھنٹے چ مار د ایک طرف کیا کیا نہ لا تو, رہے تو, لگتا آ رہے. او تو ہو جائے گا روک یہ ملک میں رہتی جہاں تک شرعی نقطہ نظر ہے اور جس طرح آپ نے ابھی وضاحت کی ہے کہ یہود و نظارہ مسلمانوں کے کبھی بھی فائدے میں نہیں ہوتے نہ ہو سکتے یہ بات مسلمان ہونے کے ناطے قرآن پاک میں درج ہونے کے ناطے ہمارا کامل یقین ہے اس پر اس میں دوسری کوئی رائے نہیں لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کسی بھی بات کے کئی پہلو ہوتے ہیں اس کا جائزہ ہر طرح سے لینا چاہیے اور پھر نتیجے بھی سمجھنا چاہیے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کا تبھی نقطۂ نظر بتاؤں گا اس کی وجہ یہ کہ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں آپ اس کے بعد پھر آپ نے مجھ سے نہیں بالکل آپ نے وجہ فرمایا میں شریعت میں منافق وہ آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں لیکن میں تھوڑا سا اور اس کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ واضح کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ پاکستان میں نہیں بنتی یہ بیلجیم میں بنتی ہے اور اسے وہی کمپنی بناتی ہے جو آگمینٹن اور یہ گروفین سیرپ بناتی ہے جی ایس کے جو ملٹی نیشنل کمپنی دنیا کے تمام ممالک میں بہت ساری دوائیاں بناتی ہے اور بین الاقوامی معیار کے مطابق بناتی ہے اگلی چیز یہ ہے کہ یہ ویکسین جو ہے اس کی تیاری میں کسی قسم کا کوئی حرام چیز استعمال نہیں ہوگی کسی قسم کی کوئی حرام چیز نہیں ہے اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا اجزا شامل نہیں ہے جس سے کہ نسل کشی کی طرف یا کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو منصوبہ بندی کی طرف کوئی چیز ہو اس میں اس کا طبی نقطۂ نظر سے اگر آپ موازنہ کریں دنیا کی کسی بھی لیبارٹری سے اس کا آپ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں یہ بالکل محفوظ ہے اور اس میں نہ کوئی حرام چیز ہے نہ کوئی غیر شرعی چیز ہے نہ ہی اس میں کوئی خاندانی و بندی والی چیز ہے ویکسین سو فیصد محفوظ ہے طبی نقطۂ نظر سے آپ کو اگر چاہیے تو ہم آپ کو ویکسین پرووائڈ کر دیں گے آپ دنیا کی کسی بھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیں اپنی تسلی کے لیے یہ تو ہے اس کا میڈیکل نقطۂ نظر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ وہی ویکسین ہے جو دنیا کے تمام ممالک میں استعمال ہوئی ہے چاہے وہ یورپ ہے انگلینڈ ہے افریقہ امریکہ ہے کوئی بھی ہے اور دنیا میں بہت سارے اسلامی ممالک بھی ہیں جہاں یہ ویکسین استعمال ہوئی ہے اس میں سعودی عرب ہے اس میں ایران ہے اس میں جو ہیں دنیا کے کئی اسلامی ممالک شامل ہیں فلسطین ہے عراق ہے کئی ممالک شامل ہیں یہ وہی ویکسین ہے جو وہاں استعمال ہوئی وہی ویکسین ہے جو یہاں استعمال ہو رہی ہے اگر اس کا اور دوسرے لحاظ سے پہلو جائزہ لیا جائے تو اس سے آپ پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جب ہزاروں بچے معذور ہوا کیسے تو اب کی اگر آپ اعداد و شمار لیں تو اس سال پاکستان میں پولیو کے جو کنفرم کیس ہیں ان کی تعداد تیئیس ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر کمی واقع ہوئی ہے اس چیز اور خدا ناخواست یہ تو ذہن بھی تسلیم کرتا ہے کہ اگر اس میں کوئی منصوبہ بندی کے اجزا شامل ہوتے ہیں تو جو بچے پی رہے ہیں یہ پروگرام کو تو چلتے ہوئے بھی کوئی پچیس سے تیس سال کا عرصہ ہو گیا ہے ان بچوں نے پیا ہے وہ آج خود ماشاءاللہ والد اور والدہ ہوئے ہیں ہاں گئے والد اور والدہ ہیں وہ اور اگر آپ اس حوالے اس طرح سے جائزہ لیں کہ کیا جو برتھ ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے تو آپ خود ماشاءاللہ ماشاء ہیں کہ جو افزائش نسل ہے وہ زیادہ ہوئی ہے اگر اس میں اس قسم کے کوئی اجزا شامل ہوتے تو افزائش نسل زیادہ ہونے کی وجہ کم ہو جاتی یہ تو ہے اس کا ایک طبی میڈیکل پوائنٹ آف ویو نقطۂ نظر جہاں تک اس کا شہری نقطۂ نظر ہے جو آپ نے بیان کیا کہ کہود و نسارہ کبھی مسلمانوں کے حامی نہیں ہو سکتے وہ بالکل بجا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں وہ اپنے بڑے حامی ہوتے ہیں آپ کے اور ہمارے تو دشمن ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اپنے وہ بہت بڑے خیر خواہ ہیں امریکہ افریقہ انگلینڈ یورپ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی ممالک میں چلے جائیں وہ لوگ پولیو فری ہیں ان کے ملک میں پولیو کا کوئی بھی ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا وہ پولیو فری ہیں وہ اس پروگرام سے آگے جا چکے ہیں اپنے ملک کو پولیو سے پاک کر کے آگے چلے گئے وہ اب صورت حال یہ ہے آپ یہ اس چیز کا جائزہ لیں کہ ہر روزانہ کتنے بچے اور کتنے انسان ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں امریکہ بھی جاتے ہیں انگلینڈ بھی جاتے ہیں اب یورپ بھی جاتے اور جب وہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں یہ پولیو کا جو جراثیم ہے وائرس ہے یہ منہ سے داخل ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں اور پخانے کے رستے خارج ہو جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب یہاں کے لوگ پولیو کا جراثیم لے کر وہاں ان کے ممالک میں جائیں گے تو وہاں پہ وہ جب پخانے میں خارج ہوگا جراثیم تو وہاں ان کے بچوں کو ان لوگوں کو خطرہ ہے اس چیز تو وہ ہماری مدد نہیں کرتے کہ وہ ہماری مدد کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنی حفاظت کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے یہاں آئیں تو پولیو کا وائرس لے کر نہ آئے اب اس کی اگلا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر یہ پولیو کا وائرس اسی طرح موجود رہا تو اس سے اندازہ لگائیں کہ دو ہزار تیرہ چودہ تک پاکستان پہ انٹرنیشنل بین لگ جائے گا تمام قسم کی تجارت پر نہ آ سکیں گے اور نہ جا سکیں گے نہ صرف انسانوں کی بلکہ تجارت پہ بھی پابندی ہوگی دنیا اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ شاید پاکستان وہ واحد ملک ہوگا جہاں سے پولیو کا خاتمہ آخر میں ہوگا دنیا تمام دنیا سے فری ہو گئی صرف تین ملک رہ گئی ایک افغانستان ہے ایک پاکستان ہے اور ایک نائجیریا باقی پوری دنیا اس وقت پولیو فری ہے صورتحال یہ ہے کہ دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ پولیو کے حوالے سے پاکستان آخر میں ہوگا یا یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان پھر سے پوری دنیا میں پولیو پھیلا دے تو یہ اچھی خبر نہیں ہے پاکستان ہوئی تھی انڈیا میں جہاں پہ انہوں نے انڈیا اس وقت अभी فری ہے ابھی کچھ ہفتے پہلے وہاں سے آخری کیس آیا تھا سال ہو گیا وہاں کوئی کیس نہیں انڈیا کے جو اسلامی علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقے وہاں پہ پولیو کا جراثیم آخر میں ختم ہوا پھر افغانستان پاکستان اور نائجیریا اسلامی ملک ہے دنیا یہ کہنے لگی تھی کہ یہ مسلمانوں کی بیماری خدا نا خواص تو کہ دنیا میں ہر جگہ جہاں بیماری ہے محمد رسول کو دہشت گرد کہتے ہیں قرآن کو دہشت گردی کی کتاب کہتے ہیں ان کے نزدیک تو ہم سب سے بڑی بیماری ہے آپ کی بات وجہ ہے کہ ہمارے حامی نہیں لیکن اپنے حامی ضرور ہے یہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں وائرس نہ لے کر یہاں پر میں اتنا عرض کروں گا میرے خیال میں کوئی بیماری لے کر پاکستان سے یا کسی اور ملک سے یورپ میں نہیں جاتا کوئی اور یورپ کے اندر نہ کینسر نہ ایڈ نہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ سر میرے خیال میں یہاں آپ کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ تمام بیماریاں یورپ میں موجود ہیں اچھا اور ان کے جراثیم تمام کی? موجود ہیں بالکل ہوتے ہیں لیکن دیکھیں بات یہ ہے دنیا میں ہزاروں بیماریاں میں ڈاکٹروں میں سمجھ سکتا ہوں ہزاروں بیماریاں میں صرف بات جس ایک بیماری کے لیے کر رہا ہوں میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں ورنہ کینسر بھی ہے اور ہزاروں بیماریاں ہیں اس میں میں کوئی اس میں بات نہیں کر رہا دنیا اس وقت ایک ایسی بیماری کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے جو اپنی آخری ساتھیں لے رہی ختم ہونے جا رہی ہے وہ بیماری اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اس دنیا سے دوبارہ کانا او نظریہ ہے کسی بیماری کو کائنات سے انسان نہیں نکال سکتا جب تک خدا نہ نکالے تو خدا کی کرم سے ہو رہا ہے نا یہ بتائیں کہ یہ بیماری دنیا سے ختم ہو جائے اور باقی ایڈ، یہ بتائیں ایڈ اور اب یہ کینسر ہے اور یہ کالا جکان ہے یہ دے، دے، کیا کون سا آیا تھا وہ ڈینگی بخار وغیرہ یہ ادھر سے ادھر آئے ہیں اب بتائیں ایمان سے امریکن سنڈی وہاں سے ادھر آئی ہے یہ تمام بیماریاں ادھر سے ادھر آئی ہیں یہ کیا وجہ ہے آپ نے کیوں نہیں سوچا کیوں کا یہاں پر بند کر دیا میں آپ کو پھر وہی بتا رہا ہوں کہ اس بارے میں ہم بات ہی نہیں کہہ رہے ہیں ہزاروں بیماریاں ہیں دنیا میں ہم تو جو بیماری آخری لے رہی ہیں میں پہلے نمبر پر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ نے یہاں سندر آنے کی تکلیف کیوں گا را کی صرف اس لیے کہ اس بارے میں آپ سے بات کی جا سکی کسی نے نہیں صرف بیٹھ کر آپ سے بات کی جا سکے اور کسی نتیجے پر پہنچا جائے نہیں آپ اگر کوئی غلط فہمی ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی ہم آپ سے لے سکتے ہیں کوئی کوئی آپ ہم سے بات پوچھ سکتے ہیں میں نے بات سنے اور کوئی وجہ نہیں ہے میری بات سنے میں نے آپ کے ساتھ ابھی تک کوئی بحث مباحثہ شروع نہیں کیا میں نے اپنے دلائل آپ کے سامنے ابھی رکھنا شروع صرف الزامن ایک بات کی ہے کہ یہ بتائیں کہ وہی امریکہ برطانیہ امریکہ سب سے پہلا یہودی تھا وہاں پر جس نے تمباکو ایجاد کیا ایجاد کا مطلب ہے تلاش کیا جس کو ملا تھا اس نے پوری دنیا میں تمباکو نوشی کا یہ وائرس پھیلا دیا جس سے چودہ ہزار چار سو بندہ چوبیس گھنٹے میں مر رہا ہے سوال یہ ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ یہاں سے وہاں کوئی پاکستانی جاتا ہے تو پھر یہ وائرس وہاں پھیلنے کا خطرہ ہے یا پھیل جاتا ہے اس وجہ سے تحفظ ہے. وہ خود کو مار رہے ہیں ہمیں بھی مار رہے ہیں مارنا زیادہ خطرہ ہے یا وائرس پھیلانا زیادہ خطرہ ہے بس عادر عادر عادر عادر مجھے, بتا. مجھے بات سب سے مجھے بڑا دہشت گرد وہی ہے یا نہیں جو دنیا کے اندر روزانہ چودہ پندرہ ہزار بندہ مار رہا ہے بس آپ کے فیکٹری ہاتھوں میں ہیں فیکٹری بند کیوں نہیں ہوتی فضائل سگریٹ کے ٹی وی پر کیوں پیش کرتے ہو بتاؤ بات مختصر یہ ہے میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں ڈاکٹری نقطۂ نظر سے بتا رہا ہوں جی میں نے تو آپ سے اتفاق کیا کہ ہے و نظارہ مسلمانوں کے نہیں آپ دشمن کیوں ہیں کس چیز کی وزارت صحت کا کیا وزارت صحت حکومت پاکستان کی نہیں ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے ہزاروں کیوں ارے بھائی پھر سگریٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے وزارت صحت کی طرف سے کہ یہ کینسر لگاتی ہے وزارت صحت کی طرف سے بورڈ لگا ہوا ہے پندرہ ہزار بندہ روزانہ مر رہا ہے سوال یہ ہے کہ بس ہمیں اتنا بتا دو کہ آپ کو بندے مارنے میں کیوں چس ہے جب آپ ہزاروں مار رہے ہیں ہم آپ کی زبان پر اعتماد کیسے کریں بس اتنا مجھے جواب سوال یہ ہے میں نے پہلے بھی سے کیا کہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ بتائیں ہمیں کیوں مار رہے ہیں بس آپ اپنے قوم کو کیوں مار رہے ہیں آپ کیا بند کی صرف یہاں پر تو بند کرو کیا نہیں آپ تابے دار ہیں وہ مارتے رہے وہی کھاتے ہم بھی رہے وہ زہر کھاتے رہے ہم کھاتے رہے کا تو اگر یورپی تابے دار کرے تو ہم کدھر جائیں حضرت صاحب میرا تو سوال صرف ایک پولیو پروگرام سے تھا آپ دوسری بھائی طرف لے گئے گفتگو کو کی طرف رہیں میں آپ کو قاتل سمجھتا ہوں آپ انسانیت کے قاتل ہیں آپ بڑے سب سے بڑے قاتل ہیں آپ کروڑوں بندے آج تک مار چکے ہیں اگر یہاں پر آپ کو میں سزا نہیں دے سکتا تو آپ خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ جہنمی ہیں برباد خدا آپ کو کرے گا وہاں پر اداب علی میں مبتلا کرے گا اس وجہ سے کہ آپ چند ٹکوں کے پیچھے دنیا کو مار رہے ہیں قاتل ہے قاتل ہے کاتل آئے تھے وہ یار میری عرض تو سن لے آپ نے ہماری عرض نہیں سنا لے کر آئے تھے آپ نے تو ہماری بات آپ دیکھے آپ چلو میرا بابا جی گلا میری گلا بند ہو رہا ہے گلا میرا بیٹھا میں تصے بندے مارن دا سلسلہ کدو دا جاری کیتا آج تک پروگرام کے حوالے سے بات نہیں کر رہے میں خود نہیں ہوں کہ پروگرام کے حوالے سے بات کروں میں آپ پر سوال اٹھا رہا ہوں میں آپ کو قاتل سمجھتا ہوں میں آپ کی زبان پر کیسے اعتماد کروں میرا تعلق صحت سے نہیں ہے ویسے میں آپ نے پہلے کہا میرا سے کام یہ سے آئے ہوئے بھائی صاحب یہ جو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے بھائی کوئی آیا ہوا ہو یہاں پر دنیا کائنات کے ساری حکومت والے آ جائیں میرا صرف ایک سوال کا جواب دے دو آپ کروڑوں آپ سب سے بڑے دہشت گرد لوگوں نے امریکہ اور امریکہ کے حمایتوں نے کروڑوں دنیا اصل کے علاوہ صرف سگریٹ ڈوشی سے تم نے مار دیا ہے بتاؤ تم کتنا بڑے ظالم اور قاتل یہ ہو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ اس پروگرام پہ پر تمام خرچہ امریکہ کر رہے ہیں ارے بھائی یہ خرچہ کرے گا میں مدد کروں مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں بندے کے تین دشمن ہوتے ہیں کتنے ایک بندے کا اپنا دشمن دوسرا دشمن کا یار تیسرا یار کا دشمن آپ اور کچھ نہیں ہیں صرف ہمارے دشمنوں کے یار ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے کیوں ایسا نہیں ہے نہیں ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے پکی بات نہیں ہے بتاؤ تعلیم کس کی ہے کون سی میں یہ سوال رہا ہوں میرے تعلیم نظام سارا کس کا ہے اگر آپ دوست نہیں ہے تو دشمن ثابت ہونا ثابت کرو ارے بھائی تمہیں تو خود امریکہ کہتا ہمارے دوست تم کیسے بک رہے ہو کیوں؟ اخبارات کے یار کون نہیں جانتا نہیں جانتا ایک بات ہوتی ہے دلائل اس کے پیش کیے جاتے ہیں جب آنکھوں کے ساتھ نہ ہو ارے بھائی یہ تو مشادہ ہے یقین ہے حضرت صاحب پوری آپ مسلمان ہے کہ یہ ویکسین ٹھیک پروگرام مسلمان کی بات کرتے ہیں پہلے ایک منٹ آپ یہ بتائیں آپ نے کہا مسلمان ہوں میں اس وجہ سے اسلام کے حوالے سے بات کرتا ہوں آپ نے کہا میں مسلمان ہوں آپ یہ بتائیں کہ یہ پوری دنیا کی حکومت اقوام متحدہ کی رکن ہے سعودی عمل بولو ایک منٹ اچھا یہ بتائیں کہ اقوام متحدہ پر پانچ ویٹو پاور ہیں آپ کا اگر آپ نے پوری دنیا کی, کی گفتگو کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کے لیے علیحدہ سے کریں پھر گفتگو اگر ایک پروگرام کے حوالے سے کرنی ہے دنیا کا ہے میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں ہم اجازت چاہیں گے معذرت چاہتے ہیں اگر آپ کو ہے پروگرام ہے آپ کا سر سر یہ ساری یوا سیٹ آ رہی ہے ایک ویکسینیٹر ہوں میں نے کام چھوڑ دیا ہوا ہے میں کرتا نہیں ہوں ٹھیک ہے یہ ساری مسئلہ ہے پیٹ کا اخبار یہ صرف زبان ہے جب خدا آیا نا تو بندے مارنا چھوڑ دیں گے آپ جواب دے دیں گے میں آپ پی لینا پوری بوتل لنگڑا بےچارا جی آ... مادور ہو گیا سارے چھوٹا سا پلاؤ چھوٹیا نا مگر کیوں چڑے جی ہزار بندہ چوبی گھنٹے پوری دنیا چھیا کروڑا بندے مر گئے دنیا ہونا جدید سگریٹ ایسا کچھ مار رہی ہے بار ویار سچی دسی سارے لیکن لانتے دوست بن کے ساتھ مارنا ہو